یا ایسو اے انسانوں کلو مما فل ابد حلال کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں گندی چیزیں نہ کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزیں ولا تب تبیر خطوط اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی شیطان کا راستہ نہیں کہا گیا راستہ واحد میں جب آئے گا وہ ہدایت کا ہوگا ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے دن سراۃ المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہدایت کے چار راستے نہیں ہو سکتے بھائی یہ کہنا چاروں ہی حقمے ہیں یہ چاروں ادھر ہی جا رہے ہیں حنفی شافی مالکی اور ہمبلی اور پانچواں جعفری ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں انہوں نے یہ فرقے نہیں بنایا یہ بعد میں امت میں بنائے ہیں یہ پانچوں ہی حاقمے ہیں قرآن میں کہیں بھی سراتے مستقیم یہ نہیں کیا گیا ایک سے زیادہ راستے ہیں اس کو واحد سے سیگے سے کہا گیا ہمیشہ گمراہی کے راستوں کو جمع کے سیگے میں کہا گیا یہاں بھی آپ دیکھ لیں شیطان کے جو خطوات ہیں اس کی جو لکیریں ہیں اس کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو کیوں عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے دیکھو دشمنی بھی اس کی کھلی ہے کو چھپی بھی نہیں ہے کھلی دشمنی ہے لیکن اس میں اللہ نے ہمیں ایک فیور دی ہے کہ شیطان کا کوئی فیزیکل ٹینجیبل ہمارے پہ اثر نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے چلتا ہے کہ جی میں جو ہوں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں تو راستے میں شیطان کھڑا ہو جائے اور کہ جی مسیحی نہیں مرم دینا کبھی نہیں ایسا ہوگا کبھی نہیں ایسا ہوگا فزیکلی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہاں انٹلیکچوئل ہوگا دماغی طور پہ وہ کہے گا تو دماغی طور پہ تو ہمیں موزن کی بھی آواز آ رہی ہے خیا عل فلاح خیا عل فلاح آ رہی ہے نا اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان شروع ہو اور آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں آپ روکنا بھی چاہیں تو نہ روکیں ایسا بھی نہیں کبھی ہوگا امنا شاکروں اما کپورا ہم نے ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ واضح کر دیے چاہو تو اس کو مانو چاہو تو اس کو مانو تمہاری اپنی مرضی ہے اللہ تعالیٰ فزیکلی کسی کو مجبور نہیں کرے گا لیکن بتا ضرور دیا کہ شیطان کے جو راستے ہیں ان سے بچو اور وہ آگے آ رہا ہے وہ کون سا راستہ ہے نما یا مورکم بسواشاہ وہ تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کرو برائی جو الٹا راستہ ہے وہ تم اختیار کرو ولفاشا اور اس برائی میں بھی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ چیز وہ ہے بے حیائی یہ آئر شاہ صحابہ اکرام علی مردوان پر اس طرح نہ کھل سکی ہو ان پر یہ ازمائش نہیں آئی جو آج اس امت میں اس زمانے کے اندر آ چکی ہے سابق رام کے زمانے میں تو عورتیں بھی پردہ کرتی تھی گھروں سے باہر نکلتی نہیں تھی اور کسی مسجد کے دہانے پر کسی چوک کے اندر بیس فٹ بائی بیس فٹ کا ٹیلی ٹیلین کا کوئی بےہدا پوسٹر بھی نہیں تھا لگا ہوتا لہٰذا سابق رام کی ازمائشیں اور چیزوں میں تو بہت ہوئی اس معاملے میں ان کی ازمائش نہیں ہوئی اس طرح کی جس طرح ہماری ہے ایک ازمائش میں وہ ہم سے بہت آگے ہے کہ ان کو جان کی اور کی قربانی دینی پڑی لیکن جہاں تک آنکھوں کی حفاظت اور بے حیائی سے بچنے کا معاملہ ہے ان کے لیے مواقع کو ہی کوئی نہیں تھے جو آج ہمارے لیے موجود ہیں انٹرنیٹ کی شکل میں موبائل کے فتنے کی شکل میں اور کوئی چوک اور کوئی چوراہ اور کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پر بےہودہ لڑکیوں کی تصویریں نہ لگی ان فطروں سے صحافوں تو نہیں گزرنا پڑا نا اس لیے میں کہہ کہ رہا یہ آج یہ چیز بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ شتاب حکم دیتا ہر برائی کا جو برا ہے اور میں نے یہ پہلے بھی یہاں جب کوئی شخص برائی کے راستے پہ چلتا ہے نا تو تمام راستے اس کے لیے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ شراب پینا شروع کرتا ہے نا اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہیروئن کی اور چرچ کی پوڑیاں کہاں سے ملتی ہیں پھر اس کو ساتھ یہ بھی تعارف ہو جاتا ہے کہ ایسا یہ زنا اڈا کہاں پر ہے اس کو تعارف در تعارف ہوتا چلا جاتا ہے برائی کے راستے سے جو, جو شخص نیکی کے راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے اس کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اچھا وہ کہتا ہے یار قرآن میں نے سیکھنا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے فلاں جگہ پہ درش قرآن ہوتا ہے وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے پھر فلاں جگہ پہ وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اس کے لیے نہیں کی راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے تو ہر برائی پھر بندہ ایڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز ولفخشا اور فحاشی اس دور کے اندر بہت بڑا کتنا ہے اور آنکھ کی حفاظت ہوگی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں دل بھی جنا کرتا ہے ہاتھ بھی جنا کرتے ہیں پاؤں بھی جنا کرتے ہیں اور شرم اس کی تصدیق کرتی ہے صرف اس فزیکل پوزیشن تک وہ تو اس کا کلائمیکس ہے اس کی ابتدا کیا ہے آنکھ کی خرابی تو آنکھوں کی حفاظت کا پرانے پاک میں سورت ان نور کے اندر بھی ڈیٹیل سے جا کے آئے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہوں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یہ وجہ ہے کہ آج لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں غیر مسلم جو مسلمان ہو ان میں سے سکسٹی پرسینٹ جو اسلام کو بھول کر عورتوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو اسلام حق دیتا ہے عورت کا یہ عورت کی بہتری ہے کہ اس کو پردے کے اندر رکھا جائے اور اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے کہ اگر دو عورتیں اکٹھی چل رہی ہیں ایک نے بےہدا لباس پہنا ہوا ہے اور ایک نے پورا حجاب کیا ہوا ہے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے اور برکے میں ہے کوئی لفنگا اگر وہاں پہ کھڑا ہے وہ کس عورت کو چھیڑے گا تو بےودا لباس میں ہے کیونکہ اس کے لیے موقع موجود ہے کہ یہ تو خود اس سے نکلی ہے اور نکلتی بھی ہیں عورتیں اس سے گھروں سے تو یہ بے آیا اور اس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتیں تو عورتوں کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو ان کو اہلا سے میں عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں لیکن اپنی کیٹاگری کے اندر جو لوگ عورتوں اور مردوں کو برابر سمجھتے ہیں اتنی اکل ان کو بھی ہے کبھی کرکٹ کا میچ عورتوں کا لڑ... مردوں کے ساتھ نہیں کروائیں گے کبھی وہ اس طرح کہ فٹ بال کا میچ ایک طرف جو ہے فٹ بال کی عورتیں ان کو ہی پتہ ہے کہ مرد عورت برابر نہیں ہے مانتے تو ہیں نا ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ جو انسانیت کی عزت ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہے لیکن اپنی ڈیوٹیز میں برابر نہیں ہے مرد کی اپنی ڈیوٹیز ہے عورت کی اپنی ڈیوٹیز ہے تو جو لوگ مرد اور عورت کے حقوق مساوی کی بات کرتے ہیں وہ بھی ٹیمیں انہوں نے لاد ہی بنائی ہے عورتوں کو عورتوں کی طرح آتی ہے باکسنگ کا میچ بھی ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتی ہے عورتیں عورتوں سے ہی لڑتی ہیں وہ بھی پتا ان کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے کہ وہ اس کو مینج کرتے ہیں ظاہرہ کہ جو دنیا کے اندر بھئی جو کھلاتا بلاتا ہے وہ اس کو ایک اعلیٰ درجہ اثر ہوتا ہے عورت اپنی گھر کی باؤنڈریز کے اندر ماں کے اعتبار سے اس کا درجہ زیادہ ہے اور باپ کا جو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس کی اپنے اعتبار سے عورت رسپانسبلٹیز ہیں تو اپنی جگہ دونوں کا مقام برابر ہے لیکن جب دونوں مل کر ایک خاندانی شکل پیار کریں گے پھر ایک ادارے کا ایک ہی مینجنگ ڈائریکٹر ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتے کسی ملک کے دو وزیر اعظم ہوتے ہیں دو صدر ہوتے ہیں نائب صدر ہو سکتا ہے تو گھر میں نائب صدر کی حیثیت سے بیوی بی ہوگی صدر ایک ہی ہوگا کیونکہ مینجمنٹ جب ہوگی تو پھر فائنل ڈیسیجن ایک بندے کے پاس ہی ہوگا تو یہ عورتیں آج اس اعتبار سے عورتوں کی تعلیم بھی الادا اداروں میں ہونی چاہیے اور الحمد للہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسی یونیورسٹی بنی ہوئی ہیں میڈیکل کی جو بالکل آلاتا سے ہیں. عورتوں کی تعلیم بالکل اللہ تعالی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں عورتوں کی تعلیم میں لیکن اس میں پھر یہ پابندیاں بھی ہونی چاہیے کہ عورتوں کو اس طریقے سے اجازت نہ ہو آج کل تو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو مردوں کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موبائل فون کالجز کے اندر لے کے جائیں موبائل کا کالجز میں اسٹوڈنٹس کا کیا کام ہے موبائل کے ساتھ اور گھروں میں انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں اور ماں باپ بے ان پڑھ ہیں وہ کہتے ہیں ساڑھا بچہ پورا دن کمپیوٹر پہ ہی بیٹھا رہتا ہے ہی رہتا ہے جو ریزلٹ آنا تھا فیل وہ پڑھ رہا نہیں رہتا اس پہ بھی کوئی چیک ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے مہران حیران ہوں چائنا کے اندر یوٹیوب پہ پابندی ہے ون ففتھ آف ولڈ چائنا میں رہ رہا ہے یوٹیوب پہ پابندی ہے تو اس طرح ہم ان سائٹس کو یہاں بلاگ نہیں کر سکتے آپ بتائیں پورنوگرافی کی جب سائٹس کے اوپر پاکستان کا پہلا نمبر آیا تو جناب وہ خبریں جناب چل رہی ہیں جی پاکستان کا اسلامی تشخص متاثر ہوا ہے اسلامی تشخص آپ نے خود متاثر کیا نا وہ کہتے رپورٹ کیوں چھاپی ہے دیکھو ذرا ان کو کہہ رہے ہیں ہم نے رپورٹ کی چھاپی ہے میں کہا کہ آپ لوگ ننگے ہیں دوسرے نمبر پہ انڈیا اور پاکستان میں بھی فیضل آباد پہلے نمبر پہ اور وہاں یہ آپ چلے گئے فیض آباد میں کاروباری لوگ ہیں وہ ریڑے والے لوگ ہیں جن کو انگریزی کی اے بی سی بھی نہیں آتی وہ بھی نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں گوگل پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری وہ سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں چھ ہے اس کے ذریعے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں حلال کر سکتے ہیں جانور کو بندہ بھی حلال کر سکتے ہیں تو بندہ کو نہ حلال کریں اس کو یوز کریں پازیٹو سینس کے لیے تو یہ بے حجائی کے اوپر میں نے اس لیے اس اعتبار سے گفتگو کی یہ بنیادی چیز ہے کہ آنکھ کی حفاظت ہوگی تو دل میں روحانیت اور تقوی پر پیدا ہوگی ادروائز بھائی جی آپ بے جگہ اپنی تو صحیح کر لیں ایک نئے وقت آئے گا شیر کے اندر مبتلا ہوں گے اگر آپ تکوا اختیار نہیں کریں گے کیوں اللہ تبارک تخبے پر زور دیتا ہے یا اللہ ون تم مسلم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو سیرمے میں موت نہ آ جائے شراب پیتے میں موت نہ آ جائے فرم برداری کے حال کے اندر موت ہے تو ہر وقت فرما برداری کے اندر بندہ گزارے تو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں گے تو ان شاء اپنا ہی فائدہ ہے ورنا کوئی شخص اگر اپنی آنکھوں کو اس طرح زیادہ نہ چھوڑ دے گا آپ اس کی ایک کیا چار کیا ایک ہزار شادیاں بھی کروا دیں اس بندے کو سیکچولی کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا یہ دین ہے یہ اسلام ہے یہ اللہ کا ٹکوا ہے جو انسان کو روحانی سکون دیتا ہے ورزہ اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے آج دیکھ لیں وہ بیرا روی کا شکار ہے معاشرہ یورپ کا اور امیرکا کا ہم کہہ رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں وہ رہے کر رہے ہیں؟ سے کر رہے ہیں اب ناسا کے اندر دیکھیں آٹھ سے آٹھ دس سال پہلے 35 ڈائریکٹر جو تھے نا ناسا کے ان میں سے بارہ ڈائریکٹر پاکستان کے تھے یوٹیو لاہور کے پڑھے ہوئے سارے یہ سب کانٹینٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی بنگلہ دیش ساری سافٹ ویئر کی جو مارکیٹ ہے ان لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے کیوں یہاں خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے ان کے اپنے لوگ تو پڑھتے نہیں ہے میرے اپنے دو بھائی سات آٹھ سال سے انگلینڈ میں سیٹل ہیں وہاں ان کا اپنا گھر بھی ہے تو وہ تو بتاتے ہیں کیا صورت ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگ ہی ویسے جہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں ان کی اپنا تو سسٹم کولیبس کر گیا ہوا ہے سارا سارا ان کے تو اسکولوں میں ہی جو ہے وہ صورت حال خراب ہو جاتی ہے وہ لوگ تو اوپر تک جا ہی نہیں سکتے ہیں آپ جا کے دیکھیں ان یونیورسٹی کے اندر انڈین اور پاکستانی پروفیسر ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں اگر ان کے اپنے ہو تو پڑھائے نا ان کو تو سارے کا سارا سسٹم کولیبس ہو چکا ہوا ہے ان کا وہ انہیں چیزوں کی وجہ سے اس بے حیائی کے دور کی وجہ سے مالا تعالم اور وہ تمہیں پھر شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کنسپٹ رکھنا شروع کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صفات کا عقیدہ رکھنا شروع کر دو بغیر علم کے جیسے لوگوں نے بغیر علم کے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ جی دیکھیں جی ماں بھی تو اپنے بچے کو نہیں آگ میں جلا سکتی تو اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو جلائے اب اس طریقے سے اینالوجیز بنانا شروع کر دیں اگر ہم تو پھر میں کہوں گی قرآن میں حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہیے تو اینالوجیز تو نہیں بنانی باؤنڈریز لمٹس دیکھنی ہے ہم نے اپنی عقل نہیں استعمال کرنی اپن اپنی عقل استعمال کریں گے وہی کے اندر اندر جب وہی کو سپیریئر مان لیا ہاں جب تک آپ نے وہی قبول نہیں کی اس وقت آپ کو اختیار ہے آپ دین نہ قبول کریں نہ اکرا واپ دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زبر نہیں ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے اندر آ جائے تو وہ بدماشیاں کرتا پھر مثال کے طور پر آپ نے اگر پولیس میں بھرتی ہو نا تو آپ کو کوئی زبردستی کہتا ہو پولیس میں بھرتی ہو کہتا ہے کوئی آپ میرٹ سے ون کرتے ہیں پھر پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں اور آپ پولیس میں بھرتی ہو جائیں آپ کہیں جی لا اکرا پھر دین میں پولیس کی وردی نہیں پہنوں گا وہ کہیں گے جی ہو یہاں سے وہ کہیں گے لا دین کا مطلب یہ ہے کہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے کوئی کراط نہیں کسی پہ کے زبردستی ہے لیکن جو بندہ ایک پولیس کے ادارے میں آ گیا اب اس کے لاز کو فالو کرنا اس میں ضروری ہے لا اقرافی کا مطلب ہے کہ ہم کسی کرسچن کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے لیکن ایک بندہ مسلمان ہو گیا خود پیدائشی مسلمان کی نہیں میں بات کر رہا جو خود اپنے انٹلیکٹ سے مسلمان ہوا تو اس کو پہلے بتایا جائے گا بھی مسلمان ہونا ہے تو یہ چیز غور کر لو کہ جو اسلام سے پھرے گا پھر اس کی سزا قتل مرتد ہوگی اس کو قتل کیا جائے گا تمہاری مرضی بے شک نہ ہو اسلام میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آؤ گے تو یہ باؤنڈریز ہیں جس طرح آپ کے آئین میں محمد علی جناح کی توہین کی سزا قتل ہے اور آج لوگ بکواس کر رہے ہیں گساغے رسول کی سزا قتل کیوں نہیں ہے تو کسی کسی بھی انٹلیکچوئل نے یہ بکواس کی ہے آج تک کہ پاکستان کے جھنڈے کی توہین پہ سزا قتل ہے محمد علی جناح کی توہین پر جو سزا قتل ہے یہ سزا ختم کرو اگر تمہیں اپنے دنیا دار لوگوں کا اتنا پاس ہے کہ تم ان کی قدر کرتے ہو کہ جی ان کی کوئی توہین کرے گا تو اس کو ہم قتل کریں گے تو ایک شخص جو کہ سوا ارب لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے دنیا میں سوا ارب لوگ اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ سر عام ان کی گستاخیاں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے دنیا کے اندر اور یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے ان سے پوچھو کہ میں میڈیا میں کھڑا ہو کر صدر پاکستان کو ماں بہن کی گالی دوں تو مجھے معاف کر دے گا جس نے بش کو جوتا مارا تھا اس کو معاف کر دیا گیا کتنی ازیتیں اس کو دی جا رہی ہیں کیا ہو گیا آزادی ہے نہ رہے گی اس نے مار دیا جوتا تو کیا ہوا کہ نہیں نہیں نہیں ہاں صرف نبیوں کی توہین کرو وہ اب وہ آزادی ہے رائے گی ہماری توہین کو ہی نہ کرے یہ دوگلی پالیسی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی منطق پہ آگے بات کرے لاجک پہ کرے دلائل پہ جس بات پہ بات نہ کرے ہم اس کو اس کے دلائل پر قائل کریں گے کہ یہ دو نمبری والے قانون نہ ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ گستاگ رسول کا قانون اس کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی دشمین بہانے کی خاطر کسی پہ خام خام گستاگ رسول کا فتوا لگا کے اس کو پکڑے جو ہے وہ پھانسی چڑھوا دے اس کو گولی مار دے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ یہاں پر پڑھا جو سنا اس میں جو حق بات ہے وہ قبول کرنے کی توفیق تعفرمائے تو غلط بات ہوئی تو ہمارے ذہنوں سے معاف کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھنے صبح رک اللہ بشمد اشد وال وما علينا ان الل